قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے وان نهار اذا تجلى اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے وما خلق الذكر والانثى اور اس ذات کی جس نے نر اور मादा کو پیدا کیا ان سعيكم لشتى کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا س تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے وَأَمَّا مَن بَخِلَ رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی وَكَذَّبَ اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے وما ماله اذا اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا ان یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمہ ہے وَإِنَّ لَنَا اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہے <تَلَضَّان> لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے لا إلا اس آگ میں کوئی اور نہیں وہی بد بخت داخل ہوگا كذب جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا وسيجن ہل اچ اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا اللہ جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے یقین <تصف> رکھو ایسا شخص انقریب خوش ہو جائے گا